یا عام طور پہ جو کام اللہ کے رسول کرے وہی افضل ہوا کرتا ہے کرو اور آپ لوگوں کو افضل چیز بتاتے ہیں غیر افضل نہیں بتاتے لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ ہمیں آپ کہہ رہے ہیں حجو کرو یہ سفا کر مروا کسی کر کے بال کٹوا لو ہو جاؤ اور خود آپ حج کر رہے ہیں طواف کر کے سباہ مروا کی صحیح کر کے حلال نہیں ہو رہے بال نہیں کٹوا رہے تو آپ نے پھر کو بتایا کہ وہ بات جو مجھے بعد میں معلوم ہوئی اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو میں اپنے ساتھ مدینہ سے قربانی لے کر نہ آتا اور میں بھی طواف اور سباہ مروا کی صحیح کرنے کے بعد بال کٹوا کے حلال ہو جاتا میں بھی متو کرتا لیکن آپ نے متو اس لیے نہیں کیا کہ آپ مدینہ سے قربانی ساتھ لے کر گئے تھے جو مکار سے قربانی ساتھ لے کر جائے وہ قربانیت متو نہیں کر سکے گا جو ہندوستان سے آئے اور مکاس سے بکرا ساتھ لے کر جائے تو ہندوستان سے بکرا ساتھ لے کر آئے یا ہندوستان سے لے کر نہیں آیا لیکن مکاس سے خرید لیا ہے بہرحال مکاس سے اگر قربانی کے جانور ساتھ لے کر مکہ جاتے ہیں تو پھر آپ حجی چمکو نہیں کر سکیں گے تو جو قربانی کے جانور ساتھ لے کر نہیں آیا وہ حد چمکو کرے اور یہی افضل ہے اور اسی میں سہولت ہے ثواب بھی زیادہ سہولت بھی جاتا ثواب بھی زیادہ سہولت بھی, بھی عمرہ کر کے آپ دیکھیں ایک مہینے کے لیے حلال ہیں خوشبو لگا سکتے ہیں سلوار کمیر پہنے ہوئے ہیں چادروں میں رہنا پڑے تو سمجھ آ جائے آپ کو ایسے ہی ہے کہ نہیں ایسا آزادی سے غسل بھی کر رہے ہیں بعد بھی کاٹ رہے ہیں تو اس لیے یہ آسان بھی ہے اور افسر بھی ہے بھائی کہتے ہیں مکات پہ حرام کی نیت کی جائے گی یا عمرے کیوں جی مکات پہ حرام کی نیت کی جائے گی یا عمرے کی پہلے نمبر پہ میرے بھائی مجھے نیت کے الفاظ بتائیں گے آپ ہاتھ کی نیت کے الفاظ یا عمرے کی نیت کے الفاظ کس بھائی کو آتے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں لبھی چلام عمرہ صحیح بات یہ ہے میں لفظ کیا بول رہا ہوں صحیح بات یہ ہے کہ ہاتھ عمرے کی نیت بھی دل میں ہوگی زبان سے جو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اللہ یہ تربیہ ہے نیت نہیں ہے جیسے آپ نماز شروع کرنے لگتے ہیں اللہ و اکبر کہتے ہیں نیت کہ نیت نہیں یہ تکبیر ہے نیت وہ ہے وہ جو دل میں ہے دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں تو ہاج عمر میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ نیت کہاں پہ ہے دل میں اور زبان سے آپ تلبیا کہتے ہیں تو بہار آپ جب پہ آئیں گے تو اگر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو عمرے کی نیت ہوگی حد کرنا چاہتے ہیں تو حد کی نیت ہوگی نیت کرتے ہی آپ کا احرام احرام شروع ہو جائے گا۔ نیت کا نام ہے چادرے باندھنے کا نام نہیں ہے صحیح بات کیا ہے احرام کس چیز کا نام اچھا نیت کرنے کا جب آپ نے نیت کر لی کہ میں حد میں داخل ہوا میں عمرے میں داخل ہوا یہ آپ کا احرام شروع ہو گیا آپ چادریں اگر آپ نہیں پہنتے شلوار قمیص پہنیں گے تو فدیہ پڑے گا جرمانہ پڑے گا لیکن احرام آپ کا شروع ہو گیا کیونکہ احرام نام ہے نیت کا کیا مرحومین کے لیے کیا مرحومین کے واسطے سالے ثواب کے لیے عمرہ کرنا چاہیے میرے بھائی اگر آپ اپنے مرحوم عالد صاحب کی طرف سے مرحوم والدہ کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں افسر یہی جی ہے کہ انسان ہر نکی اپنی طرف سے کرے ان کے لیے دعائیں کریں ان کے لیے کیا کریں؟ دعائیں کریں لیکن اگر آپ والد صاحب کے لیے عمرہ کرنا چاہیں والدہ کے لیے کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا عمرہ کیا ہوا ہو ح والد صاحب والدہ کی طرف سے مرحومین کے لیے کرنا چاہیں کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنا کبھی حاجر کر رکھا امام رحمہ اللہ روید کرتے ہیں کون سے امام ہیں امام ابول رحمہ اللہ روید کرتے ہیں کہ نبی علی اصلاۃ اسلام کے پاس عمر بن عاص کے والد آئے کے ساتھ عمر بن عاص خود آئے عبداللہ بن عمر کے والد عمر بن عاص آئے عمر بن آس نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں فوت ہونے سے پہلے انہوں نے وسیعت کی تھی کیا یہ وسیعت کی تھی کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کیے جائیں کتنے غلام ہاں؟ سو oh. عمر بن آس کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہشام نے اپنے حصے کے پچاس غلام آزاد کر دیے ہیں میں کرنے لگا ہوں تو میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھو سال ثواب کے लिए پہلے کس سے پوچھنا چاہیے محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حادث موجود ہے ثواب میں اپنی مرضی نہیں چلے گی صحابی سال ثواب کے لیے پہلے اللہ کے رسو سے پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور ہم کہتے ہیں جو مرضی کرو تھی سال ثباب ٹھیک ہے جی ایسے ہی کرتے ہیں باقی لوگ یہاں پہ صحابی پانی دہ ہاسے پانی دہیں تئیں تو عمر بن عاص آپ کے پاس آئے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا کیا ہوتا اگر تمہارا باپ مسلمان ہوتا پھر تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ خیرات کرتے یا حج کرتے تو اس کو فائدہ ہوتا تو اگر آپ کا باپ توحید عید پہ فوت ہوا ہے والدہ توحید عید پہ فوت ہوئی ہیں تو ان کی طرف سے آپ حج عمرہ کر سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا کر رکھا ہو یہ بھائی کا سوال ہے ایام حج میں دم کن کن حالات میں واجب ہو جاتا ہے میرے بھائی حج میں اگر آپ حج کا کوئی رکن چھوڑ دیں جس کو آپ لوگ فرائض بھی کہتے ہیں کوئی فرد چھوڑ دیں رکن چھوڑ دیں تو اس کو پورا کیے بغیر آپ کا حج نہیں ہوگا یہاں دم بھی کام نہیں آئے گا یہاں پہ دم بھی کام نہیں گا اور حج کے ارکان کیا ہیں سے وہ چیزیں جن کے بغیر حج ہوگا ہی نہیں حج کے ارکان کیا ہیں حج کے فرائض کیا ہیں نمبر ایک حج کی نیت بالنیات ابروں کا دار و امداد نیت میں ہے ہاتھ کی نیت نہیں ہے تو حج ہی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہاتھ کی نیت ہی نہ کرے اور ہاتھ کر لے خصوصاً عمرے میں میری والدہ صاحب آئی ہیں جدہ ایئرپورٹ پہ میں چلا گیا ان کو لینے کے لیے پتا چلا کہ مکہ میں چادروں کے بغیر داخل نہیں ہونے دیتے چادریں بھی میں نے باندھ لی والدہ صاحب کو لے کر جا رہا ہوں نیت کیا کہ ان کو خود میں عمرہ کراؤں گا چکر بھی صفا مروا کی صحیح بھی کر لی ہے لیکن چونکہ تباہ سب کی صحیح کرتے ہوئے کہتے ہیں اور نیت کہاں ہوگی دل میں نمبر دو کیا جی عرفات میں ٹھہرنا عرفات میں اگر کوئی آدمی دس تاریخ نو تاریخ کو ارفات میں بالکل نہیں ٹھہرتا فضر ہونے تک ایک سیکنڈ کے لیے بھی ارفات میں داخل نہیں ہوتا تو اس کا حج نہیں ہے چاہے سو بکرے دے یا سو اون دے ٹھیک ہے سر اسی لیے آپ نے کہا تھا الحد جو اللہ کے سنجا فرماتے ہیں حج نام ہے ارفات میں مکوف کا نام ہے میں کیوں آپ نے ایسے کہا تھا کیوں کہ دیگر جو ارکان ہیں وہ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں الفاظ کا خاص دن ہے جو اس دن الفاظ میں نہیں آیا اس کا حد ہی نہیں ہے تو کتنے رکن ہوگا حساب کون کون سے اور میں وقوف نمبر تین حج کا طوف دس تاریخ کو لیٹ ہو جائے گیارہ کو ہو سکتا ہے بارہ کو ہو سکتا ہے تیرہ کو ہو سکتا ہے چودہ کو پندرہ کو لیں اور تو نہیں کرے کر عرفات عرفات عرفات مروا کی صحیح امام احمد روایت کرتے ہیں پیارے حبیب علی صفا مروا کی صحیح کرو اللہ نے صفا مروا کی صحیح تمہارے اوپر فرض کر دی لکھ دی ہے تو یہ چار چیزیں کان اور فرائض ہیں ان کے بغیر حج حج نہیں ہے اب رہ گئے واجبات اب کیا رہ گئے واجبات اگر چھوٹ جائے واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو بکرے سے کام چل سکتا ہے کیسے کام چل سکتا ہے رکن چھوٹ جائے تو بکرے کام بلکہ اونٹ بھی کام نہیں آئے گی لیکن واجب اگر رہ جائے تو بکرے سے اس کی اطلاعی ہو سکتی ہے گزارا ہو جائے گا واجب خود کریں اس کا گروہ سواب اور ہے بکرا دیں وہ اور چیز ہے اصل کیا ہے کہ واجب کرے لیکن واجب اگر رہ جائے تو بکرے سے کام اچھا واجب کیا چیزیں جی نمبر ایک حج کی نیت مکاس سے کرنا رکن کیا تھا نیت کرنا واجب کیا ہے کہاں سے نیت کرنا مطبع مطبع سا... کیا فرق ہے ایک آدمی مکاس سے نیت نہیں کر سکا آگے چل کے کر لیا اس نے اب اس کا حج ہو جائے گا لیکن جو مکاس سے نہیں کی واجب تو کر دیا ہے، دم پڑے گا بکرا پڑے گا حج سمجھ سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے تو جو بھی مکات ہے سب مسئلہ <تصفح> بنا دیا آپ لوگوں نے اب مجھے یہاں رکنا پڑے گا آپ کے ساتھ میں نے کب کہا ہے کہ مکات کون سا ہے جو بھی مکات ہے بھی جب مکہ میں ٹھہرے ہیں تو مکہ آپ کا مکات ہے صحیح. اگر مکہ سے نکتنی کی آپ ارفات میں جا کے کر رہے ہیں تو مکاط تو چھوڑ دیا نا آپ نے اور اگر کوئی آدمی تنہا ہاتھ کر رہا ہے عمرہ نہیں کر رہا مدینہ سے جا رہا ہے تو اس کا مکات ہے چلے تو یہ ہو گیا پہلا واجب کیا تھا اگر آپ عرفات میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ گئے دن کے ٹائم یا رات کے ٹائم حج ہو جائے گا آپ کا لیکن دن کے ٹائم آئیں اور اصل کے ٹائم چلے جائیں مغرب تک نہ رکیں واجب چھوڑ دیا ہے دم پڑے گا کتنے وادپ ہو گئے نمبر تین مضلفہ میں رات گزارنی ہے اور عورتوں کو بچوں کو معذور لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد مزلفا سے جا سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں جس کا عذر نہیں ہے جو عورت نہیں ہے جو بچہ نہیں ہے جو بیمار نہیں ہے بغیر ودہ کے مضلفہ سے نکل کھڑا ہو فدر سے پہلے پہلے اس نے واجب چھوڑ دیا ہے یا جو مظلفا میں رات گزارنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے اس نے واجب چھوڑ دیا ہے تو جو یہ واجب چھوڑے گا اس کے اوپر کیا پڑے گا دم پڑے گا اس کے بعد کنکریاں حاجی صاحب کیا کہہ رہے تھے آ گئی ہیں کنکریاں دس تاریخ کو کنکریاں مارنی ایک جمرے کو کون سے جمرے کو بڑے کو جمرۃ القبا جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں جس کو آپ لوگ کیا کہتے ہیں شیطان, شیطان. اور میں کیا کہتا ہوں جمرا میں وہ کہتا ہوں جو حدیث میں آیا ٹھیک ہے تو جمرات القبا یہ تو بڑا جمرہ ہے دس تاریخ کو اسے سات کنکریاں مارنی ہے اور گیارہ تاریخ کو تینوں جمروں کو سات سات سات اکیس کنکریاں مارنی اور بارہ تاریخ کو تینوں کو سات سات سات اکیس مارنی ہے تو یہ تو کنکریاں ہیں یہ واجب ہیں اگر یہ کام نہیں کریں گے تو آپ نے واجب چھوڑ دیا پھر دم پڑ جائے گا بھائی کا سوال یہ تھا نا کہ دم کب پڑے گا مینا کی راتیں دس تاریخ کو کنگلیاں مارنے کے بعد طباع کر لینے کے بعد جو رات آ رہی ہے گیارہ کی رات ہے ایسے ہی ہے نا دس کا دن گزر جائے گا آگے جو رات آ رہی کون سی آ رہی ہے گیارہ کی گیارہ کی رات تو گیارہ کی رات, رات. رات، بارہ کی رات یہ دو راتیں مینا میں گزارنی واجب ہیں اختلاف موجود ہے کچھ حاجیوں کی خدمت میں اس کے بعد کیا رہ گیا الوداعی طواف کے واجبات ہیں ان واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑیں گے تو آپ پہ کیا پڑے گا جی دم پڑے گا یہ تو تھے واجبات پھر کچھ ہوتے ہیں ممنوعات ممنوع چیزوں کی خلاف ورزی کریں گے تو وہاں بھی بکرا شکرا پڑ سکتا ہے اب وہ ایک لمبا موضوع ہے اس کے اوپر ایک دن گفتگو کی ہے میں نے اب بیس پچیس تیس منٹ لگ جائیں گے اتنا ٹائم نہیں ہے بر اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھتا ہوں جتنے وادت چھوڑیں گے اتنے دم اور یہاں پہ ایک بات دن میں رکھیے گا کچھ لوگ بڑے امیر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں جی پیسے والے لوگ ہیں جی کیا کرتے ہیں جی دس تریق کو ککڑیاں ماری طواف زیاد کیا سفا مروا کی صحیح کی اور جا رہے ہیں جرا کہاں کراچی کہاں جا رہے تھے ریاض آپ پھر مسئلہ پوچھتے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو میرے بھائی ایک تو آپ نے چھوڑ دی راتیں ایک چھوڑ دی آپ نے الوداعی طواف اور ایک آپ نے گیارہ بارہ کی کنکریاں چھوڑ دی تو تین چار بکرے اس انداز سے بن جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا اصل بات جو بتانے کا وہ یہ ہے آپ کو اپنے مال پہ فخر ہے علمائی کے نام کہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے توبہ کریں آپ نے حج کا مذاق اڑایا ہے آپ نے حد کو مذاق سمجھا ہے یہ وادب تو اس لیے ہے جو دم ڈالا جاتا ہے کہ اگر کسی سے کسی وجہ سے چھوٹ گیا ہے تو اس کی کوئی تلافی ہو جائے یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے سے سوچ رکھیں کہ میں امیر آدمی ہوں اور میں بکرے دے لوں گا نہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کو آپ کے بکروں کی ضرورت نہیں ہے خلوص دل سے اگر آپ عبادت نہیں کر رہے تو اللہ آپ سے بھی نیاز سکتے سوال لکھ کر لکھ کر بھائی کہتے ہیں جیسے اور عمرہ بدل ہو سکتے ہیں لیکن نفل بھی ماں اور باپ کے سواب بچنے کے لیے جائز ہیں یا نہیں نماز اپنی اپنی کیا کہا جی میں نے اپنی تواف اپنا اپنا تلاوت اپنی اپنی مسئلہ وادی مسئلہ وعدے ہے آپ کو یقین آئے نہ آئے وہ بات کی بات ہے مسئلہ تو وعدے کر دیا نا میں نے قرآن پاک پڑھ کر بخشنا ابا جی کو امبا جی کو سرف فاتحہ پڑھ کر بخشنا یہ چیزیں چاہے پورا ملک کر رہا ہے لیکن جب تک پیارے حبیب علیہ السلام کی اس پہ سٹیمپ نہیں لگے گی یہ چیز شریعت نہیں بن سکے گی قرآن پاک پڑھ کر بخشنا اصال ثواب کا یہ طریقہ نبی علی السلام سے اور صحابۂ کے سے صحیح شرط کے ساتھ ثابت نہیں ہے سال اس اسواب کے لیے وہی کام کریں جو ثابت ہے مسجد کے لیے پورا حد کرنا یا پورا عمرہ کرنا یا صدقہ خیرات کرنا اور یا پھر ان کے لیے دعائیں کرنا. دعائیں کرنا سب سے زیادہ مسجد کے لیے مفید ہیں صدقہ خیرات کریں اور اس میں بھی کوئی مخصوص کام نہیں کرنا تیسرے دن ساتویں دن دسویں دن چالیسواں برسی یہ کام نہیں کرنا جب دل میں آئے ہسپے توفیق کی طرف سے صدقہ کا خیال کر دیں تو اسال ثواب کے لیے یہ کام کریں تلاوت کر کے بخشنا یا صرف طواف کرنا اس چیز کا ثبوت بطور اسال ثواب نہیں ملتا میرے بھائی نفل پڑھ کے بخشنا اس کا ثواب نہیں ملتا یہاں مسجد میں اکثر لوگ ہر ملک کے نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں یہ مسئلہ بتا چکا ہوں مجھے جانکاری کے لیے صبح و مغرب عشاء میں ہاں بھائی کہتے ہیں مغرب عشاء اور فخر میں نماز کلاس سے ہوتی ہے اور زور اثر میں بغیر کی رات کی ہوتی ہے ایسا کیوں کیوں جی ایسا کیوں اس کا وہ جواب تو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اس کا صحیح جواب اور اصلی جواب باقی پھر تکے ہیں علماء کرام کی طرف سے کہ جی رات کو خاموشی ہوتی ہے رات کے ٹائم تلاوت اونچی بات سے اچھی لگتی ہے دن میں لوگ کام میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں یہ علماء کرام کے انداز ہی ہیں لیکن حقیقی جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اللہ رسول نے کیا ویسے ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہیں اس بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے ہاں جی اللہ تعالی ارش سے اوپر ہے ہر مخلوق سے اوپر کون ہے اللہ اوپر ہونے کے باوجود اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہے اللہ ہر آواز کو سن رہے ہیں ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے کوئی بھی اللہ کے علم سے اور قدرت سے باہر نہیں ہے لیکن ذاتی طور پہ اللہ کہاں ہیں سب سے اوپر اور یہ عقیدہ کہ اللہ ہر چیز میں ہیں مخلوق اور اللہ ایک ہو گئے یہ عقیدہ غلط ہے جس کو وحدت الوجود کا عقیدہ کہتے ہیں پاک و ہند میں عام طور پہ لوگوں میں یہی عقیدہ پھیلا ہوگا غلط عقیدہ کہ اللہ تعالی ہر ایک میں ہے اللہ ہر چیز میں ہے وہ کہتے ہیں ٹہ دے کیا مسجد ٹا دے مندر ٹاہ دے آگے ٹاہدے جو کوئی ٹہندا ہی ایک بندے دل نہ ٹائی دیا میں نہیں عقیدہ صحیح نہیں ہے یہ شیر صحیح نہیں ہے اللہ کہاں ہے आشبر, आشبر. ارداز کے اوپر ہے قرآن پاک میں سات تو صاف صاف ہیں رحمان عرش ہے رحمان عرش بالا ہے اور ابن, ابن قیم دو بہت امام کہتے ہیں کہ صرف قرآن پاک سے ایک ہزار سے زائد ایسے دلائل مل جائیں گے کتنے ایک ہزار سے زائد ایسے دلائل مل جائیں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے اللہ اوپر ہے اور یہ بات تو لونڈی کو معلوم تھی مسلم شریف کی حدیث ہے آپ کے پاس لونڈی کو لایا گیا لونڈی سے پوچھا پوچھا بتا اللہ کہاں ہے کس سے جا رہا ابو بکر صدیق سے کہ عمر فاروق سے عام سی لونڈی بکریاں چلانے والی ہمارے مقابلے میں ہم اس کی پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے لیکن بڑے صحابہ کے کے سامنے وہ عام سی عورت ہے اس سے پوچھا جا رہا ہے اللہ کہاں ہے اس کا مطلب یہ عقیدہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا رب کہاں ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں جس کو میں رکوع کرتا ہوں جس سے میں دعائیں کرتا ہوں لونڈی کہتی ہے فِس سما اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اللہ اوپر ہے آپ نے کہا من آنا میں کون ہوں لونڈی کہتی ہے انت رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اپنے صحابی سے اس لونڈی کو آزاد کر دو یہ مومن لونڈی ہے میرے بھائی جب آپ دعا کرتے ہیں مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں آپ کے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہے تو کبھی نیچے بھی منہ کر دیا کریں اگر اللہ آپ کے اندر ہے تو منہ کیا کریں نا یا اللہ یا اللہ کبھی ایسے کیا کریں اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو فرہون کی جو پوجا کر رہے تھے ان کا کیا قصور تھا فرہون کے اندر اللہ تھا پھر تو اگر اللہ ہر چیز میں ہے تو جو قبروں کو پہنچیے ان کا کیا قصور ہے تو وہاں تو اللہ ہے پھر یہ غلط عقیدہ ہے صحیح عقیدہ کیا اللہ کہاں ہے اللہ اوپر ہے اور ایک مولانا صاحب اس عقیدے کو غلط قرار دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ اوپر ہے ارض پہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا یہ اعتراض ہمارے اوپر کیوں کرتے ہو اس اللہ کے اوپر کرو جس نے اپنے بارے میں بتایا کہ کے اوپر ہو ہم سے کیوں کہتے ہو آپ اللہ سے بہتر اللہ کے بارے میں جانتے ہیں تمہر حال میرے بھائی صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن و حدیث میں آیا تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے کیسے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ اوپر ویسے ہیں جیسے اللہ کے شیان شان ہے آخری بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ امام مالک کے پاس ایک آدمی آیا کہنے لگا امام صاحب یہ بتائیں کہ اللہ تعالی کے بارے میں آیا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ عرش پہ مصطبی ہیں یہ استواء کیسے ہے اللہ کا عرش پہ بلند ہونا کیسے ہے اس کی کیفیت کیا ہے امام مالک نے کہا تھا الفاظ <تصفيق> مجہور اس سوا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہمیں پتا ہے کہ بلند ہونا تو اس سوا ہمیں معلوم ہے اس سوا کی کیفیت کہ اللہ کیسے بلند ہے یہ مشغول ہے یہ نہیں بتائی گئی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا کہ اللہ عرش کے اوپر کیسے ہیں یہ سوال کرنا بدت ہے غلط ہے لیکن اس بات پہ ایمان لانا واضح ہے کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد قرآن و حدیث کے مطابق بنانے کی توفیق میگ فرمائی یا اللہ ہم سب کو شفا دے تندرستی دے آفیت دے یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا یا اللہ جو مسلمان مریض ہیں ہم سب کو شفا عنایت فرما یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے توحید کے لیے سنت کے لیے کام کرنے کی توفیق یا اللہ ہر طرح کے فطروں سے محفوظ رکھنا یا اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی قبریں منور فرما ان کی قبریں کشادہ فرما انہیں عذاب قبر جہنم سے محفوظ فرما جنت میں ان کے درجات بلند فرما یا اللہ ہم کو بھی جب موت دینا ایمان پہ دینا توحید پہ دینا It's a lumpy یا اللہ روزِ قیامت ہمیں ان میں شامل فرمانا جن کی پیارے حبیب آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے یا پانی پیئیں گے یا ہم سب کی اولاد کو لیک بنا. قرآن کا, حافظ بنا. دین کا عالم بنا یا اللہ انہیں رزع کے سلسلے میں کسی کا محتاج نہ کرا یا لا انت و تندرستی سے نواز یا لا انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے نیک صحت مند اولاد نیت فرما یا اللہ جن کے شادیوں میں ہر کو ہر لڑکے کو نیک بیوی بی نیت فرما یا اللہ مسلمان حکمران جہاں بھی ہیں انہیں اپنے اپنے ممالک میں شریعت نافذ کرنے کی توفیق نیت فرما آمی آمی یا ہمیں اپنے حکمرانوں کی جیز کاموں میں اطاعت کرنے کی توفیق کو ایک کر دے یا مظلوم ہیں ان کی مدد فرما ظلم کرنے والے کافروں کو تو و برباد فرما یا ہمیں خیر و عافیت سے حج عمرہ کرنے کی توفیق نہ مسجد حرام میں حاضری کی توفیق یا اللہ مسلم نبوی میں بیٹھ کر بار بار توف تع نبی محمد فضر کے بعد درس کا ناگا ہوگا مغرب کے بعد گیٹ نمبر انیس پہ ڈاکٹر مانو اللہ صاحب درس دیں گے اور میں کل اثر کے بعد ان شاء اللہ یہاں پہ درست